اب سر حامین از سدا کا آغاز ہے حامیم سجدہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر فورٹی ون ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سکسٹی ون ہے اس میں ففٹی فور آیات یعنی چون آیتیں اور چھ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہام حروف مقطعات ہیں اللہ رسول عالم بھی اور اس اللہ رسول اس کی مراد کو بخوبی جانتے ہیں تنزیل من الرحیم یہ قرآن رحمان رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے اس پیاری کتاب کو رحمان رحیم نے نازل کیا کتاب فصلت آیات ہو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی قرآن عربی یہ قرآن عربی ہے قومی یا اس قوم کے لیے جو جانتی ہے بشیروں یہ کتاب خوشخبری سنانے والی بھی ہے اور ڈر سنانے والی بھی ہے اب یہاں پر آپ ان آیات پہ غور کریں جن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن عربی نازل کیا گیا اس کی حکمت کیا بیان کی گئی اس لیے تاکہ یہ قرآن کو سمجھے قرآن اگر عرب لوگوں پر سوریانی زبان پر یعنی سوریانی زبان ہے یا عبرانی زبان ہے انگریزی زبان ہے فرانسیسی زبان ہے دنیا جہاں کی ہزاروں زبانیں ہیں اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان پر یہ قرآن نازل ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ قرآن کو چوم کر رکھ دیتی آنکھوں سے لگاتے قرآن کو چومتے اور رکھ دیتے اور قرآن کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ لوگ حاصل نہ کرتے تو قرآن پاک عرب میں نازل ہوا اور ان کی زبان کے مطابق نازل ہوا اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ان کے لیے آسان تھے تاکہ غور و فکر کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت تو باقی ہے مگر قرآن سن کر جو قرآن کے مفہوم کو سمجھتا ہے اس کا دل خوف خدا سے ہل جاتا ہے یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن آج اب دیکھیں قرآن پاک عربی میں ہے ہم اس قرآن پاک پر غور نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں اسے چومتے ہیں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اسے رکھ دیتے ہیں چومنا سعادت ہے آنکھوں سے لگانا سعادت ہے اوپر تعظیم سے رکھنا ادب ہے مگر جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ زندگیوں میں انقلاب آئے تو وہ مقصد حاصل اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے یہ قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنانے والا یہ کلام ہے اور برے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کلام ہے جب اسلام کی ابتدا ہوئی اس پر قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھنے لگے لیکن جب اسلام پھیلنے لگا فارس میں روم میں اسلام پہنچ گیا تو وہاں جمعہ کا خطبہ عربی میں دیا جاتا اور آج تک یہ رواج ہے ہم پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ جمعہ کا خطبہ جو جمعہ کی نماز سے پہلے دو خطبے دیے جاتے ہیں وہ عربی میں دیے جائیں نماز ان عجمی علاقوں میں پڑھی گئی تو نماز میں لازم ہے کہ قرآن اردو میں نہیں پڑھ سکتے کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے عربی میں قرآن پڑھنا ضروری ہے نماز کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے نکاح کا خطبہ ہو حج کا خطبہ ہو یا نماز ہو یا جمعے کا خطبہ ہو اسے عربی میں رکھا گیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ عربی کی طرف رہے اور وہ صرف ترجمے پر اتفا نہ کریں بلکہ اس عربی پر مہارت حاصل کریں تاکہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ قرآن سن رہے ہوں تو قرآن کی آیتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کس طرح ہمارے معاشرے میں انگریزی کو اہمیت حاصل ہے اب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کے لیے انگریزی کو سمجھنا یا پڑھنا یا بولنا کوئی مشکل نہیں ہے تو کاش ہم انگریزی سے بھی بڑھ کر عربی کی اہمیت کو سمجھتے اور ہمارے لیے عربی قرآن کا سمجھنا اور عربی بولنا مشکل نہ ہوتا لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل میں عربی کی محبت پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماتے انا عربی و عنا اویب العربیہ میں عربی ہوں اور میں عربی سے محبت کرتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں عربی اہل جنت کی زبان ہے تو عربی سے محبت ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں دنیاوی مفاد ہے اور عربی میں فی الحال پاکستان میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ لپکتا ہے تو کاش ہم دین کے لیے عربی پر غور و فکر کریں اور چلے اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کریں کہ قرآن پاک کے ترجمے پر غور کریں فَأَعْرَضَ اکثر پس ان میں سے اکثر لوگوں نے ایراض کر لیا فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں سنتے نہیں یعنی مانتے ہی نہیں ہے وہ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ فی اکن اور وہ بولے ہمارے دل اکنہ میں ہے پردوں میں ہے غلاف میں ہے مِمَّا تدونا الہ جس کلام کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں وہ اس کلام کو سن ہی نہیں سکتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو کہتے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو جائیں کہ آپ ہم پر محنت نہ کریں ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے لیکن تبلیغ دین کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اسے معلوم ہے کہ میں تبلیغ دین کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے اپنے ثواب کے لیے عمل سامنے والا کرے تو وہ اس کا بھلا ہے اور نہ عمل کرے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے وفی آگا ننا وقر اور وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں روئی ہے نہ ہمارے کان سنتے ہیں اور نہ ہمارے دل سمجھتے ہیں ومم بئی ننا و بئین کا حجابن اور ہماری اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے آپ ہم پر محنت نہ کریں ہم سدھرنے والے نہیں ہیں یہ تو کافروں کا انداز تھا آج بار مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بار بار نصیحت نہیں کریں ہم کبھی بھی نواز نہیں پڑھیں گے اس طرح کہہ دیتے ہیں آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں کریں ہم کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم تو ایسے ہی ہیں بھائی اس طرح کی بات کہہ کر وہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں فا عمل ان کافروں نے کہا پھر آپ اپنا عمل کریں ان بے شک ہم اپنا عمل کر رہے ہیں اُل اے محبوب آپ فرمائیے ان بشرم مس لکوم میں تو تمہاری مس بشر ہوں یعنی میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے مقام و مرتبہ اللہ نے دیا تو اب جو میں تم سے کلام کر رہا ہوں بشر ہونے کے باوجود میری طاقت کو دیکھو میرے معجزات کو دیکھو اور میرے کلام کو دیکھو کیا تم ایسا کلام کرنے پر قادر ہو جب نہیں ہو تو سمجھ جاؤ کہ مجھ پر اللہ تعالی کی وہی نازل ہوتی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور مقام مرتبہ دیا یو ہایا میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے انما الہ الاغ واحد الاشد کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے فس پس تم سیدھے قائم رہو اللہ کے لیے وس اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو معافی مانگو وہی للمشرکین مشرقی اور مشرکوں کے لیے بربادی ہے اللہ دین اللہ یو وہ جو زکوات نہیں دیتے اب دیکھیں مشرق تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا مشرق تو بتوں کی پوجا کرتا ہے مشرق تو کافر ہے لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا وہ زکات نہیں دیتے یعنی زکوات نہ دینا اور نماز نہ پڑھنا یہ مشرقانہ فعل ہے مومن ہو کر اگر زندگی کافروں جیسی گزارے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں میں اور کافروں میں بظاہر کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ایمان کا فرق ایک بہت بڑا فرق ہے مگر امال کی میں بات کر رہا ہوں ہمارا لباس ان کا لباس ہمارے رسم و رواج ان کے رسم و رواج ہمارے کرتوت جھوٹ بولنا فراڈ کرنا خیانت کرنا اب وہ اگر ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں اور آلڈ سینٹروں میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھی کوئی کم نہیں ہیں وہ جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تبارک کا ان پر کرم فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اللہ لا لا زکاتا وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے وہ ہوں بل اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ کافر گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے یہ جانتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ جانتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہی میں نجات ہے پھر بھی وہ گناہ کرے بڑے تعجب کی بات ہے ان لدی نہ آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اور انہوں نے اچھے عمل کیے لهم ممنون ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کا ثواب اور ہمیشہ کی جنتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمان محبت کے ساتھ و سلام پڑی Sarah, sure. first sure. sure.